السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وحابِنت امام ابن رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب ہے یا کتابشاہ مختصر اس کی شرح لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے عدالمحم العمت الماں اس میں ہماری بات پہنچی تھی اسلام کے ارکان تک اور اسلام کے جو شروع کے چار ارکان ہیں ان کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے ہو چکا ہے آج انشاءاللہ اللہ جو آخری رکن ہے اسلام کا بیت اللہ کا حج کرنا ان افراد کے لیے جن کو اللہ حرب العالمین نے استطاعت دے رکھی ہے تو اس رکن کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ شاء لیکن اس سے پہلے چونکہ آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اللہ تعالی ہمیں بھی ہم سب کو ہدایت دے کہ جب نیا سال آتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں نیا سال مبارک ہو یا اس کے تعلق سے جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں تو میرے بھائی ایسا کرنا درست نہیں ہے یہ سب چیز جائز نہیں ہمارے لیے کرنا کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو اور ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اسلامی سال محرم سے ہوتا ہے جنوری سے نہیں شروع ہوتا سارے مہینے اللہ حرب نامے بنا رکھے ہیں لیکن ماہ محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ محرم کا مہینہ گزر جاتا ہے دلحجہ کا مہینہ گزر جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے بلکہ نائنٹی فیصد مسلمان ایسے ہیں جنہیں اسلامی مہینے کا نام بھی نہیں معلوم ہے لیکن جو انگلش مہینہ ہے جنوری سے لے کر کے دسمبر تک بچہ بھی جانتا ہے لیکن جو عربی مہینہ ہے اسلامی مہینہ محرم سے جو شروعات ہوتی ہے اور لذا پر ختم ہوتا ہے ان مہینوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو نائنٹی فیصد مسلمانوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ہاں زیادہ رمضان کے مہینہ ان کو معلوم ہوگا رمضان اسے زیادہ نہیں جانتے تو میرے بھائی یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے اور اس کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ کے دین سے شریعت سے زیادہ محبت نہیں ہے تو نئے سال جنوری کی مبارکباد پیش کرنا یہ درست نہیں ہے علماء سے پوچھا گیا اس کے تعلق سے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور کوئی مہینہ مبارک کہہ دینے سے یا سال مبارک کہہ دینے سے مبارک نہیں ہو جائے گا مبارک کب ہوگا جب آپ اس کے اندر نئے کام کریں گے خیر کا کام کریں گے اللہ نے جو فرض کر دیا ہے ان فرائض پہ عمل کریں گے جو چیزیں منع شریعت کے اندر ان سے آپ دوری اختیار کریں گے تب وہ مہینہ بابرکت ہوتا ہے رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے لیکن کوئی رمضان کے مہینے میں خیر کا کام نہ کرے بھلائی کا کام نہ کرے اللہ نے جو فرض کر دیا ہے رمضان کا روزہ رکھنا نماز تو اللہ نے ہمیشہ فرض کر دیا ہے اگر وہ کوئی نہ کرے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے تو کیا رمضان کا مہینہ اس کے لیے بابرکت ہو جائے گا نہیں ہوگا رمضان کا مہینہ اس کے لیے بابرکت نہیں ہوگا کیونکہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے روزہ نہیں رکھا نماز نہیں پڑھی اس نے زکاط نہیں دی اللہ نے زکوات فرض کر دیا اور اسی مہینے میں زکات اس پر فرض ہوئی نہیں وہ ادا کر رہا ہے تو رمضان آ جانے سے انسان کو برکت نہیں مل جائے گی جب تک کہ برکت والا کام نہیں کرے گا روزہ نہیں رکھے گا نماز نہیں پڑھے گا زکات نہیں دے گا خیر کا کام نہیں کرے گا تو زبان سے کہہ دینے سے کہ نیا سال مبارک ہو جمعہ مبارک ہو مہینہ مبارک ہو یہ کہنے سے انسان کو برکت نہیں مل جاتی ہے یہ کہنے سے انسان کے لیے خیر نہیں مل جاتا ہے جب تک انسان خیر کا اور برکت والا کام نہیں کرے گا تو یہ ہمارے درست نہیں ہے یہ تو جو یہود و نصارہ ہیں غیر مسلمین ہیں ان کا ہی عمل ہے انہیں سال کی مبارک دیتے ہیں لوگوں کو ہیپی نیو اور کہتے ہیں جشن بھی مناتے ہیں لوگ تو یہ ان کی تقلید ہے ان کی مشابت ہے اور ہمارے بھی نے غیروں کی تقلید کرنے سے ان کی مشابہ اختیار کرنے سے منع کیا منتشہ باب قومنوں جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے ان کے طور طریقے کو پناتا اس کا شمار انہیں لوگوں میں سے ہوگا اور ایک حدیث معافر کہ منتشر بابغیر فلح سلم جو ہمیں ہم سے ہمارے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں ان کے طور طریقے کو بناتا ہے تو ہم میں سے نہیں ہے تو یہ ان کا عمل ہے نئے سال کی مبارکباد دینا ہیپی نیو ایئر کہنا یہ مسلمانوں کا شیوا مسلمانوں کا عمل نہیں ہے تو لہٰذا یہ سب کرنے سے انسان کو باز آنا چاہیے اور اسے پرہیز کرنا چاہیے بات ہماری چل رہی تھی حج کے تعلق سے کہ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور حج اللہ رب نے فرض کر دیا ہے ان لوگوں پر جن کے پاس اس کی استطاعت ہے ایسے لوگوں پر اللہ رب اللہ نے حج فرض کر دیا اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور یہ بھی اسلام کا اہم رکن ہے اسلام کا اہم رکن ہے اللہ رب العامی نے فرمایا اور اللہ النا حج البئی منصطاءبیلا کہ جو استطاعت رکھتے ہیں اللہ رب الامین نے ایسے لوگوں پر حج کو فرض کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی آئے الناس انَََ اللہ حضف علیہ الحجف جو اے لوگو اللہ ارب العمی نے تم پر حج فرض کر دیا ہے تم حج کرو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے لہٰذا تم حج کرو تو ایک صاحبی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اک اللہ عام رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے اللہ کرسلم تو آپ خاموش رہے پھر انہوں نے سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے پھر آپ خاموش رہے پھر انہوں نے سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے تو آپ خاموش رہے تیسری بار آپ نے فرمایا کہ لوکن تو نام لواج بت اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال تم پر وہ حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے لہذا یہ زندگی بھی ایک بار فرض ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے اور ہر سال یہ فرض نہیں ہے ہر سال جو فرض ہے رمضان کا روزہ ہے ہر سال فرض ہے ایسے ہی ہر سال انسان زکوت دیتا ہے یہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے تو یہ سال میں کی جانے والی ہے عید ہے مان لیجیے آتی ہے سال میں ایک بار بقرعید آتی ہے سال میں ایک بار لیکن جو حج ہے یہ زندگی میں ایک بار اللہ, رب اللہ نے فرض کیا کن لوگوں پر لبن فتح قبیلہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ایسے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے عی العمل افضل سب سے بہتر عمل کون سا ہے افضل عمل تو آپ نے کہا ایمان و بلّ رسول ہی اللہ اور کے رسول پر ایمان لانا کیونکہ یہ بنیاد ہے جب تک اللہ رسول پر ایمان نہیں ہوگا انسان کچھ بھی کرے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بنیاد ہے ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے تو آپ نے کہا الجہادی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے تو آپ نے کہا حج مبرور حج مبرور مقبول حج جس حج کو اللہ قبول کر لے جس جس حج میں انسان نیکیاں کرتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے منکر سے روکتا ہے خیر کا کام کرتا ہے اور پاکیزہ اور حلال مال سے حج کرتا ہے حج کے دوران لایانی باتوں سے فصق و فجور سے گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے تو آپ نے تیسرے نمبر پر کیا بیان کیا حج مبرور تو اس سے حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر حج کتنا اہم عبادت ہے حج کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کہ العمر کفارت اللّم بین الحج المبرول علحلہ الجنہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک یہ گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں. یعنی انسان ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد پھر جب اللہ اسے توفیف دیتا ہے جا کر کے دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو ان کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے بل حج المبرور لئی صلاح جزاؤں الل اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. حج مغرور یعنی جس حج میں انسان نیکیاں کرتا ہے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے مال حلال سے حج کرتا ہے فضق و فجور سے گناہوں سے لائن باتوں سے دوری اختیار کرتا ہے اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے تو یہ حج کی فضیلت ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے کہ من حج حاض البعید فلم غلام ابسخ رج آکن وردت ہو م جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور حج کے دوران فسق و فجور کی باتیں نہیں کرتا ولابس اور نہ ہی وہ بیوی کے پاس جاتا ہے یا اے, بیوی کے پاس جانے سے پہلے کی جو چیزیں ان سے بھی انسان دوری اختیار کرتا ہے تو کہ حج کے دوران جب تک انسان حج مکمل نہ کر لے اور طواف افاظہ نہ کر لے اس وقت تک انسان کو بیوی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے تو اسے دوری اختیار کرتا ہے اور فشق و فجور سے دوری اختیار کرتا ہے تو رض آک ولدتہ و تو جب وہ واپس ہوتا حج سے اس دن کے طریقے سے ہوتا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا جب بچہ جنم لیتا ہے تو کیا, کیا کوئی اس کے اوپر گناہ رہتا ہے کوئی گناہ نہیں رہتا بچہ چھوٹا سا بھی پیدا ہوا گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے بچہ تو ایسے جو انسان حج کرتا ہے اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق حلال مال سے اور پھر اور تمام ارکان واجبات پر عمل کرتا ہے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق حج کرتا ہے تو جب وہ حج سے واپس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو یہ حج کی فضیلت ہے حج کتنا اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج میرے بھائی زندگی میں ایک بار فرض ہے اس کی شرطیں ہیں مسلمان ہونا شرط ہے عاقب ہونا شرط ہے بالغ ہونا لیکن اگر بچہ حج کرتا ہے اس کا حج ہو جائے ہو جائے گا لیکن جب بالغ ہوگا تو دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا ایسے ہی ستاعت. اور استطاعت دو طرح کی ایک تو جسمانی استطاعت اگر انسان کے پاس جسمانی استطاعت ہے انسان صحت مند ہے لیکن دوسری جو استطاعت ہے مالی استطاعت نہیں ہے تو اسے آدمی پر حج فرض نہیں ہوتا ہے مالی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اوپر آدمی کے پاس مال ہو پورا سفر خرچ جو بھی حجم خرچ ہوتا ہے سارا گھر سے نکلنے سے لے کر کے گھر واپس آنے تک جو بھی خرچ ہے کھانا پینا ٹکٹ اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں تمام چیزیں اس کے پاس ہیں تو اسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے تو دو طرح کی سطحت ہوتی ہے ایک مالی ستاحت مال ہونا اور ایک بدنی ستاعت اگر انسان کے پاس بدنی ستاحت ہے انسان صحت مند ہے تندرست ہے کوئی بیماری نہیں ہے تو اسے صورت میں اس آدمی پر حج فرض ہوگا لیکن اگر اس کے پاس مالی سطاط ہوگی تب اگر مالی سطاط نہیں ہے تو اسے آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. اور ایک آدمی ہے اس کے پاس مالی استعمت ہے اس کے پاس مال موجود ہے استطاعت ہے اس کے پاس مالدار آدمی ہے لیکن بدنی استعمت نہیں ہے بیمار رہتا ہے انسان بستر پر ہے وہ یا اس طریقے سے اور کوئی بیماری ہے فالج مار دیا اس کو اس کے پاس عقل ہے لیکن اس کے پاس کیانم مال بھی موجود ہے لیکن وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا ہے تو دوسرا آدمی اس کی طرف سے حج کرے گا کون حج کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کر لیا वो आदमी उसकी तरफ से हज करेगा जिस आदमी के पास माली स्तात है लेकिन बदनी स्तात नहीं है जिसमानी तौर पर वो इंसान माजूर है बीमार रहता है या फालिज है मान लीजिए उसको या काफी बूढ़ा हो गया है अब वो सवारी पर नहीं बैठ सकता जहाज पर नहीं बैठ सकता बस पर नहीं बैठ सकता नहीं कर सकता हज तो इसी सूरत में उसके माल से दूसरे लोग हज करेंगे दूसरे को हज कराना पड़ेगा کون حج کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کر لیا وہ اس کے طرف سے حج کرے گا تو اس استعمت یہ شرط ہے مالی استعمت بھی ہو جسمانی استطاعت بھی ہو لیکن ایک آدمی کے پاس جسمانی استطاعت ہے لیکن مال نہیں ہے تو اسے آدمی پر حج فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال نہیں کرے گا حج جس پر فرض ہو جائے اس کو فوراً حج کرنا چاہیے حج میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا ہے رمضان کا روزہ آگیا روزہ رکھنا ہے کہ نہیں ہے زکات فرض ہوگی زکات آپ کو دینا ہے ایسی اگر حج فرد ہو گیا کسی بندے پر تو ایسے آدمی کے لیے حج کرنا ضروری ہے ہمارے یہاں یہ غلط کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں حج فرض ہوتا ہے انسان بالغ ہو گیا اس کے پاس مال ہے حج کرنا اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے جیسے نماز فرد ہو گئی انسان بالغ ہو گیا اقل مند ہے نماز فرض ہے نا ایسی حج بھی ہے انسان ہے جوان ہے بھی اٹھارہ سال کا نوجوان چودہ پندرہ سال کا بالک ہے چودہ سال کا بالک ہے مان اور اس کے پاس مال ہے اب وہ حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے وہ لیٹ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم جب چالیس سال کے ہو جائیں گے تب کریں گے شادی کر لیں گے تب کریں گے نہیں کب انسان کی موت آ جائے انسان نہیں جانتا اس انسان کو فوراً حج کرنا ہے مالی استطاعت ہے فوراً انسان کو حج کرنا بدنی استعمت ہے تو تاخیر کرنا درست نہیں ہے ہمارے ہاں لوگوں کے پاس مال رہتا ہے ہے مال ان کے پاس کمپنیاں لوگوں کے پاس ہیں بہت مال ہے لیکن حج کرنے نہیں آتے کہ جب ہم ساٹھ سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے آئیں گے لوگ لوگ یہ سمجھتے ہیں حالانکہ جمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقبول ہے حج میں کتنا حج جہاد ہے یہ حجم انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے انسان ساٹھ ستر سال کا ہو گیا چل پھر نہیں سکتا کیسے سارے ارکان کرے گا وہ تو ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حج کر کے آ جاؤ مسجد کو لازم پکڑ لو سیدھے جنت میں چلے جاؤ بس مرنا صرف باقی ہے مر گئے جنت پہ جاؤ ایسا نہیں میرے بھائی حج فرض ہو گیا حج کرنا ہے آپ کو بالی ہیں مال ہے آپ کے پاس مند ہے استطاعت ہے جسمانی آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے کیا آپ تاخیر کریں لیٹ کریں انتظار کریں کبھی کبھی انسان کہتا بیٹی کی شادی کرنا ہے بیٹی کی شادی کرنا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس مال ہے پہلے حج کیجئے آپ حج کرنا ضروری ہے آپ کے لیے شادی میں کیا لگتا ہے شادی تو ہم نے مہنگی بنا دیا نا شریعت میں شادی تو بہت آسان ہے آپ کے پاس کچھ پیسہ نے تو بھی آپ کی شادی ہو جائے گی ہمارے بھی نے ایک سابی کی شادی کرا دی کہا جاؤ پران کی صورتیں یاد کرا دو خلاس یہ مہر ہے تمہارا ہے نا تو شادی ہم نے مشکل بنا دیا ہے انسان جہیز دیتا ہے گاڑی دیتا ہے چار پہی گاڑی دیتا ہے موین پیسہ بھی دیتا ہے ڈاکٹر انجینئر ہے پچھ، کوئی دس لاکھ دیتا ہے کوئی پندرہ لاکھ دیتا ہے نا اس بلّا حرام ہے سب یہ اپنے بیٹے کو بیچتا ہے انسان بولی لگتی جیسے انسان قربانی کے جانور خریدتا ہے نا ایسے انسان اپنے بیٹے کو بولتا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے چالیس لاکھ چاہیے شادی کرنے کے لیے میرا بیٹا انجینئر ہے بیس لاکھ چاہیے میرا بیٹا بٹ سے روزگار ہے دس لاکھ پندرہ لاکھ چاہیے نہ اس بلا جیسے غیر مسلم کرتا ہے ایسے مسلمان بھی اپنے جو ہے بچے کو بیچتا ہے وہ بولی لگاتا ہے فلاں صاحب تو ہمیں چار پہیا دے رہے تھے مطلب اس سے زیادہ کو چاہیے اس سے کام نہیں چلے گا فلاں صاحب بیس لاکھ دے رہے تھے ہم نے شادی نہیں کی اپنے بیٹے کی مطلب یہ کہ ہم کو بیس سے اوپر چاہیے نعوذ باللہ اللہ بیٹے کو بیچتے کتنا حرام کام انسان کرتا ہے حرام مال لیتا ہے تو یہ سب انسان نے ہم نے بنایا آپ نے بنایا لوگوں نے بنا دیا ہے اسلام میں ساری چیزیں نہیں ہیں تو یہ, یہ نہیں کہ بھائی پہلے شادی کرو اس کے بعد ہت پر جاؤ ایسا نہیں ہے شادی میں کچھ پیسہ نہیں لگتا ہے اگر انسان شریعت کے مطابق چلے شادی میں کچھ پیسہ نہیں لگتا ہے शादी पैसा लगता है बेटे का लगेगा उसको महर देना है महर बाप बेटे को देना है लड़के को दुल्हे को लड़की का क्या खर्च है आप देखिये सऊदी अरब केंद्र अरबों में लड़की वाले लेते हैं लड़का वाला देता है हमारे यहाँ लड़की वाला देता है लड़का वाला लेता है हमारे यहाँ उल्टा लोग करते हैं बेचारा बेटी भी देता है पच्चीस साल तक लिखाया पढ़ाया डॉक्टर इंजीनियर बनाया तालीम दिया और शादी करने के लिए पैसा भी देता है कितने अफसोस की बात है जब बेटी बड़ी होगी اس قابل ہوگی کہ ماں باپ کی خدمت کرے اور وہ بیٹی کسی اور کو دے دیتا ہے جا ان کی خدمت کرنا اور ان کے پاس رہنا وہ فائدہ اٹھاتا ہے تعلیم پر خرچ کیا صحت پر خرچ کیا بیمار ہوتی تھی اس کا علاج کرتا تھا تو الٹا بجائے اس کے کہ بیٹا والا دے بیٹی والا خود دیتا نا خود بلا مل یہ الٹی گنگا بہتی ہمارے ملک کے اندر الٹی منتی ہمارے ہاں کہ بیٹی والا بےچارہ دیتا ہے مجبور ہو کر کے تو میرے بھائی یہ کرنا بالکل سریت کے اندر جائز نہیں ہے جہیز لینا دینا حرام ہے یہ سادگی کے ساتھ شادی کرو اللہ کے سولہ رشتہ آ جائے شادی کر دو اگر نہیں کرو گے فتنا ہوگا فساد ہوگا سادگی کے ساتھ کیجئے آپ بیٹی کی شادی کر دے کچھ کھلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے پانچ سو آدمی بارات لے کر کے آدمی جاتا ہے اور جو مطالبہ کرتا ہے سب کو کھلاتا پلاتا بے اور بیٹے کو بھی دیتا ہے گاڑی بھی دیتا ہے نا اود لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں لوگ یہاں تک صورت ہوگی کہ ہر براتی کو وہ انعام بھی دیتا ہے تحفہ بھی دیتا ہے کوئی جو ہے موبائل دیتا ہے کوئی موٹر سائیکل دیتا ہے ناؤ یہ مسلمانوں کی بات کرتا ہوں بلکہ میں ایک بار ممبرہ میں تھا آج سے دس سال پہلے کی بات ہے ایک آدمی نے شادی کیا تو شادی جو کارڈ چھپوایا تھا شادی کارڈ چھپوانے میں ایک ہزار خرچ کیا تھا ایک شادی کارڈ ایک ہزار روپیہ. یہ کتنا بڑا اصلاف ہے کتنی بڑی فضول خرچی ہے اس سے کہو بھائی دس ایک لاکھ روپیہ مسجد میں دے دو کسی غریب کی شادی کرا دو نہیں دے گا لیکن ایک ہزار روپیے کا ایک شادی کارڈ اس نے بنوایا تھا سونے کے پانی سے لکھوا کر کے مال تھا اس کے پاس لیکن اسے کہو کہ مسجد میں دے دو مدرسے میں دے دو نہیں دے گا وہ غریب کو دے دو نہیں دے حرام میں خرچ کرے گا آج مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے اگر سارے مسلمان فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا لیں شادی بیاہ کے اندر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں نا شادی بیاہ کے اندر وہ پیسہ اگر مسلمان بچا لیں تو مسلمانوں کی اپنے کئی یونیورسٹیاں ہوں گی ان کے اپنے خود کئی کالج ہوں گے لیکن مسلمان ان چیزوں میں نہیں دیتا ہے حرام کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے وہ جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے جائز نہیں ہے تو میرے بھائی شادی حج فرد ہو گیا آپ کے پاس مال ہے آپ حج کیجئے یہ عزر نہیں چلے گا میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی فلاں کی شادی نہیں ہوئی یہ عزر نہیں چلے گا انسان کو حج کرنا ہے تاخیر کرنا انسان کے لیے درست نہیں ہے آپ سعودی عرب کے اندر آپ کے پاس مال ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے باپ نے حج کیا ہو آپ کی ماں نے حج کیا ہو آپ کے بڑے بھائی نے حج کیا تبھی آپ حج کریں گے باپ رماز نہیں پڑتا تو نہیں پڑیں گے باپ نہیں رکھتا تو کیا بیٹا داغی نہیں رکھے گا وہ بھی رکھے گا رکھے گا یہ ازرے نہیں کہ باپ نے نہیں کرا تو ہم نہیں کریں گے یہ کون سا نہیں شریعت کے اندر ہی. اللہ نے فرض کر دیا آپ پوشے, کہ پرلاد سے پوچھے گا باپ سے نہیں پوچھے گا آپ باپ کو حج کرائیں الحمد نہیں کراتے پہلے اپنا کیجیے پہلے آپ کا ہے باپ بعد میں آتے پہلے انسان کا اپنا آئیے پہلے اپنا کرنا ہے انسان کو یہ بھی ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں سعودی عرب میں آ ہیں نہیں حج کرنے جاتے ہیں اچھی تنخواہ ہے دس دس بیس بیس ہزار تنخواہ چالیس چالیس ہزار یار تنخواہ ہے لیکن حج کرنے نہیں جا رہے ہیں میں باپ نے حج نہیں کیا بعد میں حج کریں گے اب تو حج تھوڑا مشکل ہو گیا ہے اب تھوڑا حج مشکل ہو گیا پہلے پانچ ایک ہزار میں حج ہوتا تھا پہلے کچھ نہیں تھا پہلے کچھ نہیں لگتا تھا آپ پیپر بنوا لیجیے حج کرنے چلے جائے پیپر بھی فری میں بنتا تھا کچھ نہیں لگتا سوریال میں حج ہوتا تھا چھ سوریال تین سوریال ہوتا تھا لیکن لوگوں نے حج کیا ان کی دس دس ہزار تنخواہ تھی لیکن مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا رونا روتے ہیں جب فری میں تھا تو لوگوں کیا رونا روتے ہیں. تو میرے بھائی یہ سب ادر نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے آپ کے پاس دولت ہے آپ کو ہے बाप ने हज नहीं किया माँ ने हज नहीं किया ये सब नहीं सवाल पूछा जाएगा आपसे अपने बारे में पूछा जाए कि आपके पास माल था आपने हज क्यों नहीं किया आपको हज करना है लिहाजा हज ये बहुत अहम तरीन इबादत है अल्लाह के सर से फरमाया हज फर्द हो गया हज करो इंसान को क्या पेश आ जाए क्या इंसान के पास मजबूरी आ जाए इंसान नहीं जानता वस्ता इंसान की मौत आ जाए हज नहीं किया इंसान को होगा अगर उसने हज नहीं किया और उसके पास कोई उज्र नहीं था कोई बीमारी नहीं थी कुछ नहीं था لیکن مال تھا استاد تھی اس نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو پھر بھائی حج بھی بہت اہم ترین عبادت ہے انسان کو اللہ استاد دے اس کو حج کرنا ضروری ہے فرد ہے اسلام کا رک ہے تو یہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں سب سے پہلا رکن کیا تھا کلمہ اشاعت کے اقرار کرنا اس بات گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی رسول نمبر, دو نمبر دو نماز پڑھنا نمبر 3۔ زکاط دے رہا نمبر چار روزے رکھنا, رکھنا. رکھنا. نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچوں ارکانی ایک حدیث کے اندر ایک ساتھ بیان کیے گئے حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہمارے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں پوچھا اسلام کے بارے میں پوچھا تو جب ہمارے نبی سے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ کی اسلام کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ کی انتشد اللہ احمد رسول اللہ وام صلاحزک اور رمضان و حج البعت مطالعہ سبیلا یہ ہیں اسلام کے ارکان کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ گواہی دو کہ اللہ کے کی علاوہ کوئی سچا اچھا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکوٰۃ دو روزہ رکھو بیت اللہ کا حج کرو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور عمر رضی اللہ عطاروں سے حدیث کے راوی ہیں تو یہ حدیث میں پانچوں ارکان ہمارے بھی ایک ساتھ بیان کر دیا اسلام کے پانچ ارکان ہیں قرآن میں بھی پانچوں ارکان کا ذکر مختلف آیتوں میں ہے لہ اللہ اللہ اقبام قرآن میں کئی بار ذکر کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صور فتح میں اللہ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس طریقے سے آپ نماز اور زکوٰۃ قرآن پر. میں کتنے مقامات اور اللہ اقبر نماز اور زکوۃ کو ایک ساتھ بیان کیا تقریباً اسی بیاسی آیتیں ہیں جن میں نماز اور زکوۃ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے واقم و تو زکات ور کا عمار نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو تو کل میں شہادت کا ذکر ہو گیا نماز کا ذکر ہو گیا اور زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو گیا روزے کا بھی ذکر ہے یامن قطبہ علکم و سیام کما کوئی مانو لو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو اور روزے کا ذکر ہونا اس سے پہلے کہ نہیں ہوا تھا ہو چکا نا فمن شہد امین کم اشار ہو جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے روزہ لانے نے فرض کر دیا ہر مسلمان پر مقیم جو مقیم ہے آقر بالغ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایسے بندے پر رحمد اللہ عبلامین نے رمضان کا روزہ فرض کر دیا پانچواں رکن کیا ہے حج کرنا اللہ فمات ورل الناس حجربئی منیل سبیلا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں پر جو بیت اللہ کی زیارت کی ستاعت رکھتے ہیں اللہ نے ان پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے تو یہ فرض ہو وہ کا فرف ان اللہ غنی العالمین اور اگر کوئی انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے یعنی کوئی انکار کر دے کہ حج فرض نہیں ہے تو اللہ سب سے بے نیاز ہے اللہ ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہے ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں ہم اللہ کی بات کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہے اللہ کا کچھ فائدہ ہے روزہ نماز کرنے میں ہمیں اللہ کوئی فائدہ نہیں ہمارا اپنا فائدہ اللہ کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ کی بات کرتی ہے اللہ ہماری بات کا محتاج نہیں ہے نہ بلّہ میں تاریخ اللہ سب سے بے نیاز ہم عبادت کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ اپنے آپ کو جانم سے بچائیں گے اللہ کے اقاب سے بچائیں گے اللہ کی سزا سے بچائیں گے اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے لیکن اگر ہم خود نہیں کریں گے تو اللہ حب الامین کا اس میں نہ کوئی نقصان ہے نہ اللہ رب الامین ہماری عبادت کا محتاج ہے ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی ہماری محتاج ہے اگر آپ کمپنی میں نہیں کام کریں گے تو کمپنی کا لاس ہوگا کہ نہیں ہوگا دونوں ہی دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم کمپنی کے محتاج ہیں کمپنی ہمارا محتاج ہے مالدار غریب کا محتاج ہے غریب مالدار کا محتاج ہے اگر کوئی غریب نہیں رہے گا اس کے نوکری کرنے والا نہیں رہے گا اس کے گھر کی صفائی کرنے والا نہیں رہے گا تو کون کرے گا سب ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں لیکن اللہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اللہ براہین کے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ البرامین کے عبادت کا کوئی انکار کر دے حج کا انکار کر دے تو اللہ و ماتا کہ اللہ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے جی تو یہ حج میرے بھائیوں جس کے پاس اطاعت ہو اس کو فوراََ کرنا چاہیے اور اس کے اندر تاخیر کرنا ہی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البرامین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اسلام کے ارکان کا ذکر ہو گیا اگلے درس میں انشاءاللہ نماز کا طریقہ بیان کریں گے اور نماز کے طریقے سے پہلے نماز کی شروط نماز کی شرطیں کیا ہیں ان چیزوں کو بیان کریں گے ان شروط کو جس کی انشاءاللہ ہم شرح کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا علم دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے امن اللہ خیر و بنا محمد ولا علیہ وساب میں